ہمارا جی کھانا وغیرہ پکاتا ہے سالے آدمی ہے بازر آدمی ہے اس لیے جو لوگ بیمار نہ ہوں گندہ کھلاوا کھانا کھایا کریں یہ کھانا ہوتا کھانا گائے کے چٹکارے کے لیے باقی کھانے میں کھائے جو بیمار ہے, ہے. آدمی اثر نہیں کھا سکتا وہ یہ بیماری کو کھانے کو چھوڑنا دیا گریب میں ایک آدمی ملنے کے لیے آئے انہوں بتایا کہ میں نفیر الدین اور اسکی رحمد اللہ کے پاس گیا وزارت کے لیے صبح ساتھ میں یہ پہلے شیفلادیش ہوں صبح سر میں جب سے دین آیا ہے تو یہاں عدیج کا نہیں پڑھائی گئی ہے شاید چودہ سو سال میں پہلے آدمی ہوئے سے پہلے کسی عالم کا عدیز پڑھانے کا سے طبقہ میں نہیں آیا یہ عدیز کے عالم تھے اور کہتے ہیں میں جب گیا تو میں کہتے ہیں گنے کا کھانسی کا مریض تھا ان سے گھر پر گیا تو گھر میں میرے کھانے کے لیے چاول لسی اور گھینے کا چاول بھی دمے کھانسی کے لیے سخت مغرب گھی جی اس سے زیادہ مزر اور لسی سب سے زیادہ مزر کیا کریں نے کہا بس تو بس کہ جو کچھ بھی آپ شہر کو جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنا کام کرے جیسے میں نے تینوں کو خوب پیٹ بھر کر کھایا میں بس جب آیا بول رہا میں بیماری کو چھپا کر تو اللہ تو بارہ کو ہے اور آپ کے احتجاط ہے پنچوں کا جو ماورہ ہے تیرخاست ہے ماسک بخش ہیں یہ عجیب ماورہ ہے بخش <تصفح> <مریت طلبت تصفح> <مریت طلبت. تصفح> <تصفح> ہیں ایک دفعہ ایک سلمان خیر کے ایک لڑکا تھا وہ سلسلے میں داخل ہوئے دیاتی سادہ سے آدمی جی اس کو اصل کے لڑکے تھے اس کے ساتھ مزاق کرتے تھے ان میں نے اصل کا وارڈن ہوتا تھا اس نے کہا کہ کیا کر لفظ نقو مل کے نام سے نکو مل کے نام سے تیری بھی بند کرنے کے میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے سارا دن لڑکیوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تو اس نے آگے روزگار بھیا سے میں کہ مریض کیسے چاہیے ہمیں مریض ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ایسا اعتقاد افل ہے اور ایک جو ہے تو بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ کی شادی نہیں تھی آدمی وزیر ہو گیا تو اس کو لوکسان رہتا کہ بزرگ نے آپ کی شادی کی نہیں ہے جو مرد نہ ہو تو وہ بزرگ کیا ہو سکتا ہے نا? خیر اور سنتا رہتا تھا تو دوسرے آدمی شاپ کرنی ہے اس کے پاس اتنی عورتیں آتی ہیں کو شادی کی کیا ضرورت ہے تو اس کا شکر تھا شکر ہے شکر ہے جی اتنی اور سے آتی مطلب کہ وہ آدمی میں کو کار ہے ہی نہیں بدکار آدمی اتنی اور سے آدمی کی چل رہے تھے تو مرید نے کا شکر ہے آپ لوگ جو میرے پیر پر نہ منترے کا الزام لگا رہے تھے وہ تو غلط ہوا نا سچ بات ہے کہ اعتقاد جو ہے یہ بڑی دولت ہے اور ایک دار تھا بوڑھا ہو گیا تو اس نے بیٹھ کے پیر بن گئے تین آدمی آ کر اسے ہوئے ذکر اداکار بتائے خراج بات بتائے وہ آدمی کامل نہ اور ان کو بھی حاصل ہو گیا انہوں نے ایک کے مقامات دیکھے تین پنجابوں کے بہت اونچے مقامات تینوں کے ہوتے سب نے کہا کا مقام دیکھتے ہیں چنوں پر آ ہوئے ہوئے مکان پتا نہیں جن کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ ہماری وہاں تک رکھائی پہنچیں گے اگر پہنچے ہوتے پتہ چلتا پھر خیر نے کہا کہ ادب کریں گے خود کریں گے وہ خود اپنا مقام بتائیں گے ایسے نہیں گئے بڑا بات وقت کیا انہیں کہا کیا پوچھنا ضرورت نہیں لگ جیسے ہم شوق سے اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنا مقام بتائیں ان کو بڑا افسوس ہوا رویہ نے کہا ہے افسوس آپ لوگ سارے مقام ہو گئے اور میں تو جیل دھو کے بازی تھا میں صرف آپ کو چیز بتائی آپ تینوں میرے لیے دعا کرے چلمنگ کری فضل اللہ علم کا دل روشنی کر دیں بات ہے اصل بات دل کا نور اور روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطا کر دے تو بے علم پڑھے اللہ علم رسی فرماتے اور دل کی روشنی دور نہ ہو پڑے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے دل کا پڑے گمراہی کی طرف لے کا ذریعہ بنتا ہے اکبر بادشاہ کا جو دینی لاہی بنا تھا اکبر کا دینی لائی اکبر کا دین جائز ہے یہ ابوالفضل خیزی اتنے زبردست عالم خیر دونوں کہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس میں انہوں نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا اس پر نقطہ آیا ہے با تا سا جن کا استعمال کیا وہ تفصیل میں نے دہرال سہارنپور ہندوستان کے دہلو میں دیکھی سات الحام کا نام ہے اور اتنے بڑے درخت پائے کا عالم لیکن اکبر نے جو کفریہ طریقہ کار دن لائف کے ذکر میں شاہ کیا وہ ان آدمیوں کا بنایا ہوا تھا ایک دم چلے گئے جب مشین پیر صاحب نے دعوت کی تھی خنپا خانپا کا پڑ گئی ان کا کوئی مسئلہ ماضر مولان صاحب اور رحمۃ اللہ کی جو خالی ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں آپ کی دعوت کروں گا ٹھیک ہے وہ اس لیے سے گئے کہ ہو سکتا ہے آنا جانا سو جائے تو اللہ اس کو صحیح تو نصیب فرما دے وہاں پر ہم چلے گئے تو آپ پیر صاحب کی نہ شریعت کے مطابق نہ ایلن نہ ماشاء اللہ مرت رہا اور جمعے کا دن تھا جمعے کی تقریر کرنی تھی نہ <سؤال> عالم نہ بولنا آتا ہے اور وزن بھی اتنا زیادہ تین لوگوں پر بیٹھے اتارے کون اترے ہوئے کوئی یہاں کو مفت کے کھا لے یہ وزن کو پھیلاتے ہیں تو ایک اکوڑا کھٹک کا خارے و تاثیر عالم کھڑا ہوا اور اس نے جو کہ سیدا پڑا تھی صاحب کی تعریفوں کا کیا باز آرا کھیلا مکانی اور ممبئی فیوزی رضدانی اور جو ہے تو وہ اتنے رس خوبصورت الفاظ جو تھے اس سے بولے کافی دیر بولتا رہا جی. خیر بعد میں جیسے کھانے کی دعوت پر گئے تو اس زمانے میں فاری مرغ نہیں آئے تھے پاکستان پاکستان فاری مرغ دیسی مرغ ہوتے تھے تو دیسی مرغ مرغ مسلم بروخ کیے رکھے ہوئے تھے سب نے کھائے تو میں نے کھائے رہا تھا تیر تیس تھا ڈیل تھا تو ہم کوئی تیس تھا وہ خیر آپ سے مدد شب ڈیل جاتا ہے کڑے مودی صاحب نے بہت زیادہ کیا ایک انپڑھ آدمی اور اس کی تین تاریخ نہیں مرکز شدہ لیکن گانے اگر نہیں کرے گا تو مرغ کہاں سے کھائے گا اگر آدمی کے پاس نور ہدایت نہ ہو تو علم کی وجہ سے گمراہ ہو کر کھڑے میں جا کر گرتا ہے اس قدر اس کو حقیقت کرا نہیں دکھ رہا رحمت اللہ کا کیا شہر ہے دل کی تختی پر اس بات کو پکے طور پر لکھ دو شادی بشو نقش گئے رس آج نقشے غیر شادی شا, بشوئے لوہے اس کس طرح کی سر پڑو شادی بشو نقشے دلر نہ ہو سکے شادی سادی شادی بشوئے, بشوئے لوہے دل غیر نقش ہو اے سادی دل کی تفریح ہو اس کے نقش کے علاوہ باقی نقشے دو ڈالو ایلم ایک رائے حق میں نمایات یہ حالت ہوم جو حق کی راہ کو نہ دکھاتا ہو وہ یہ ہے شادی رحمت اللہ بڑے پائے کے بزرگ اپنے دور کے ابدار گزرے ہیں اپنے دور کے ابدار گزرے ہیں اور ان کے جواب بڑے جی واقعات شاید الرحیم دہلی رحمۃ اللہ شاہد اللہ رحمۃ اللہ کے والد صاحب انہوں مندر کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی تو یہ دہلی سے لکھنؤ گئے اس مندر کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو پن لگا کتاب پڑھ کے مکمل کی واپس آ رہے تھے ایسا افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا سمندر پڑھنے میں لگایا خاص علم تھا نہیں وقت ہی ضائع ہوا تو کہتے ہیں میں مجھے سادی رحمۃ اللہ کے شہر یاد آیا کہ میں پڑھتے ہوا آ رہا تھا سادی بشوئے شادی بشو لوہید مجھے یاد آ گیا دوسرا نظر میں تو بھول گیا اس میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں دوسرے کو یاد کر رہا ہوں اتنے پیچھے سے تیز آدمی آیا, آیا. آیا تیزی سے گزرا میرے پاس میں. اور اس سے گاج میں چرنے کی رائے ہاتھ میں نوایا یہ حالت ہے کہ مجھے بڑا مزہ آیا شہر فلو ہو گیا میں نے سپڑنا شروع کر دیا میں نے کہا یہ تو بڑا درست آدمی آگے بڑھ کر میں نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد میں نے کہا اس کی کو کوئی خدمت کریں گے کہتے میرے پاس پان کا ڈبا تھا انسانی کی بڑی خدمت ہوتی ہے پان کھلانا جیسے وہ سرد والے نسوار بکھڑی نہیں انسار میں بھی بکڑے ہوں گے ہو یہ تو بڑا خوش بھی نہیں کیا نسوار سو دیتے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے ہندوستان نے پان کروایا ایسے پان بال بیماریوں کے علاج دیے آپ کا علاج کیسے کیا تھا جیسے پانچ سے کیا تھا ڈاکٹر کے بعد جا جا کر ریاست کیا تھا علاج پان میں تھا وہ پکیری صاحب کے بعد میں بزرگوں کی طرف سے معلوم تھا پانچ بس کے علاج کیا تھا تو کہتے ان کہ پان دینا چاہیے انہوں نے پان نہیں لی کیونکہ جب روح روح ملاقات کی جاتی ہے اور کھانا پینا نہیں کیا کرتی میں نے کہا کہ آخر آپ ہیں کون نے کہا کہ میں شکشا دی ہوں میں بس ہوں. پہلے میں ایک رائے یہاں کا نام آیا جہاز وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے ٹھیک ہے جیس میں یہ اور و فکر کرنا چاہیے بات کیا کہہ رہے ہیں مضمون کہاں شروع کیا تھا میں اعتکار سے بات شروع کی تو آج کے لیے پورا مضمون بیان کرنا پڑے گا کل کا مضمون تو توحید و ٹوکل پر ہوا توحید و ٹوکل اصل نہ ہو تو کوئی عمل آدمی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دین کی تو بنیاد ہی خپرات میں گرنا ہے اور میں آنا ہے اور جب تک اللہ تو کی جات پر یہ جب تک کبھی پکی نہیں ہوگی اور تو کل نہیں ہوگا تو آج بھی نہیں کر سکتا یہ واقعہ دوسرا واقعہ وہ ہم اس نے دوسرا واقعہ بھی سنا یہ آ رہے تھے سفر کرتے ہوئے کل بھی کتابیں تھیں گے پر لگی ہوئی تھی اس میں بارش ہوئی کہ نہیں آ رہا بارش ہوئی ہوئی نزدیک ساری کتابیں کھل جائیں گی ساری زندگی میں سر مایا جایا ہو جائے گی آ گئے کسان دہان کا جھونکڑا آیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے بارش سے پناس کی جگہ دے دیں نے کہا میری بیوی کا تو بچہ پیدا ہو رہا ہے آپ کو جو ہے تو دروزے کا تعویظ آتا ہے انہوں نے کہا مجھے آتا ہے چلے گئے اندر انہوں نے اس کو رکھا گدے کو اندر کیا سب خود ادھر ہو گیا تو میں نے کہا تو لکھا کہ مراد جاشد خرمرادی جاشد میری بھی جگہ ہو گئی پہلے گدے کی بھی جگہ ہو گئی ذرے دہان سے ظاہر بہکان کی بیوی ہے تو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا جا کر باندھا بچہ پیدا ہو گیا ہمارے بچپن میں تعویذوں کی چرچہ جہت میں ہوتا تھا نا تعویذ کے بعد جو ہے ہمارے جو بڑے بھائی تھے نے کار کے انہوں نے کہا ابھی بھی کوئی کس کو کرتا ہے تبھی بہتر کرتا ہے یہاں یاد لال وہ ہے لتیجے کی بات اور بسر کرتی ہے یہ بچہ پیدا کرتے نہیں پیدا تو میں نے خدا شادی سے ٹو کا فرین ہے کیونکہ کسی فکیز نے کہا کہ مجھے مجھے پسند کی طرف سے یہ الکا ہوا ہے گروپ کی طرف سے اس کو گھر والے فرین میں نے مذاق نہیں کیا نیا تو واسطہ دی اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا جس نے میرے خات کیے یا اللہ میری بھی جگہ ہو گئی میرے گزے کی بھی جگہ ہو گئی اتنا فرق کا خیالات کیا میں نے عمل کیا ایک نیک عمل کیا ہے آپ جو ہے دلک کی ویسے اس کی جو ہے تو بیوی کا بچہ پیدا میرے دنیا تو اللہ میرے دنیا ہے تو اب آپ کسی میں ہیں ایک دوسرے کی فکیر سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں دعا کیا کرتے کوئی یاد نہیں کھان کر لے نہیں کر لے یا کے ساتھ آ جائے تو میں یہ دعا کیا کرتا کہتا ہوں یا اللہ نام تیسرے کے پٹا اس کے علاقے کے, کے رہنے والے ہیں یا اللہ خان فیس وقت رکی نہ بیا معروم نہ لے گی یا اللہ خان فیس وقت رکی یا اللہ ہمارے علاقے کے کتے کی جو قدر کر لیتا ہے اس کو معلوم نہیں بھیجا کرتا ہے یا اللہ زم کے اندر دربار کیوں کش مار کہ یہ پکڑا کی باز بھائیں جو نہ قرآن عزیز کے جملے ہوتے ہیں نا وہ رکھتے ہیں وہ باتم کہتا حالت جولال کے دربار عالیہ میں قبول ہوتا ہے رحمتہ اللہ کہا کہ یہ میں نے واقع کرا رکھا میں نے نہیں یہ تو اللہ کے ضرور و واسطہ پیش بھی اس اللہ تبارک تو بارہ اس ایک تو کر بھی ہمارے ساتھ آپ جو ہے نئے ذمے سے یہاں کے ذمے اس کا کام تو باہر کے ذمہ, سن, ذمہ, ذمہ سلام اللہ تو مترم بھائی دوستوں اس بات کی مارفت پر پہچان لینی ہے تو سیکھتا ہے بھائی توکل کی شکل میں سات بھی جائیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ چپٹ ہے یہ اللہ تبارہ صلاح چپٹ چپٹ کر بھاگنے والوں کو پسند فرماتا ہے لیکن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ایسے کریں اور وہ پراج پھر کام ہو جائے اور سپاہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں سواس جاؤں گا وہاں سے کو لے کر آؤں گا پھر کو جو ایڈریس کو بھیجوں گا پھر وہاں سے دوسرے کو لے کر آئے گا پھر جو ایا کے پاس وہ لے کر جائے گے ہفتہ اس پر لگے گا ہفتہ اور چار ہزار روپئے میں خرچہ ہوگا اور پھر لے کر جائے گے اگیارہ سے بازے کام ہوا ہوا نہ ہونا. ضرورت نہیں ہے اس بارے میں تو اس میں اتنی محنت کرتا ہے نہیں کرتے بار بار بار بار بار مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو مانگ رہا ہو, ہو،, ہو. دروازے کو چھوڑے ہی نہیں دروازے کو چھوڑے ہی نہیں یاد اللہ آپ سے سرسری کرا کے اٹھیں گے اور نکلیں گے ٹھیک ہے جی حال یہ ہے جی می یا تسم دلہ دھو لیا مستفیم جسے پنجا مارا اور بگڑا اللہ تعالیٰ کی زیادہ تو پا گیا یہ راستہ ہدایت والا اور رہنمائی والا آج زندگی یاد کر رہا تھا اور الحمد للہ پڑھتے تھے بات ہے کہ میں نے پڑھا تو وہ پشتم تجیمہ کرے کیا خود پورے منگول ہے خخت منگول سے تو دوسرے پوچھتے ہیں بڑی عمر والوں کو چھوڑیں تو آیا مروتا مروا تو پکتو کافی مجبوری پنجاب مارا وہاں تک سے مل رہا ہے پکڑ ہو گیا شراب پنجاب مارا اور پکڑا اللہ تعالیٰ کے دامن کو بس یہ جو ہے یہ تو پا گیا ہے جیسے کا باقی ہوگا ایسے میں ایک دن غور کر رہا تھا یار میں سیدھے فاتیا جو ہے ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہے اور اس کے مضمون کا جائے پہ شفا کے ساتھ کوئی براہ راست الگ نہیں میں پوچھا تو نے کہا اس کل جو ہے جن ساد سکین ہے اس میں ہے سیدھے راستے کی ردایت جو ہے وہ مانگی گئی ہے کہا وہ تو ٹھیک ہے سیدھے رستے کی ردایت مانگی گئی میں سیدھے رستے کی رعایت میں بیماری میں صحیح کے شیس کے آئے تھے کہ وہ یہاں سے ہوتی ہے اور سر باغ سیدھے رستے کو رستے کو باغ سیدھا رستہ کھاٹ کا سیدھا رستہ خیس کا سیدھا رستہ روزی کمانے کا سیدھا راستہ صبر پر جانے کام جی نے کہا کہ آج میں روزانہ ایک راستہ سے جاتا ہوں اس دن میں جا رہا تھا تو میں دل میں کے ساتھ سے لے جاؤں یا دوسرے راستے سے نہیں گیا وہاں جا کر گاڑی کھڑی کی اور آج دکھا رہے ہیں کہ آپ کیسے میں کہا آپ کا جو راستہ ہے وہاں تو پولیس ٹکرا کھڑا ہے تالبان کی لاشیں گزر رہی تو گزرتے دن کے ساتھ سے ہمارے مدد صاحب احمد لئے ٹھنڈی جا رہا ہے بارہ بجے نکلنا ہے بارہ بجے سارے ساتھی ہم جمع ہوں گے نکلیں گے ایک بج کے ڈیڑھ بج گیا نماز پڑھو گی کیا نکلیں نماز پڑھ گی آپ پھر نہیں نکلنا ہے کھانا نہیں کھا رہے دو بج گئے یا بارہ بجے نکلیں گے چھ مہینے نکلنا کیا کریں گے ڈھائی کے بعد اب چلو اب نکلو گی جی. نکل کر جاتے تھے مگر برہان پہنچے بس ٹریفک شروع ہوئے لوگ تو توبہ تو با ڈھائی گھنٹہ ٹریفک جام رہی ابھی کھلی ہے ڈھائی <laughs> گھنٹہ ٹریفک جام رہی ابھی کھلی ہے <laughs> یار اللہ اللہ والوں کے لیے اللہ خانیاں سے پیدا کرتا ہے اب ڈھائی گھنٹے بجائے ایسے کہ یہ ہم وہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں پر وہاں بٹھایا رکھے انہوں نے ڈھائی گھنٹے بعد کیا تو اللہ تعالیٰ روزی کمانے میں صحیح صحیح, صحیح رستہ آسان رستہ اللہ کھولتا ہے سفر میں آسان راستہ اللہ کھولتا ہے پوری زندگی میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ منع مثال من احمد وہ عموماً حیات ان کو یہ جو کوئی نیک عمل کرے مردوں اور عورتوں میں سے اور وہ ایمان والا دیا ہم اس کو ضرور ضرور حیات طیبہ دیں گے حیات طیبہ آخر کے علاوہ برزخ کی اور دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کا دوست ہونا برد کی زندگی قبر کی زندگی کا ہونا, یہ حیات طیبہ کی یہ تو زندگی جو ہے وہ پاک زندگی چوپڑے میں ہوگا وہاں پر اس دین سکون سے ہوگا مال میں ہوگا واجبین سکون سے ہوگا تخت شاہی پر ہوگا آواز مینان سکون سے ہوگا شاید؟ اور تخت تختار پر ہوگا پھانسی کے تختے پر پھر بھی اطمینان سے اس وقت کے جیل میں منصور حلال ہم کو لے کے آشردات تھی نا انہوں نے کہا آپ نے جیل کے سارے کیجن سے کہا کہ آج آپ کو جیل سے نکال دیں انہوں نے کہا نکال انہوں نے شارہ کیا متعلق چلو سب نکلو سارے کیجیے دوڑے جیل سے نکل گئے اور نے کہا آپ بھی نکلے انہوں نے کہا کرنے نام پر اللہ کا اللہ تبارہ سال کا کل حکوم داخل ہونا ہے اور پھر آئے اور پھر نکال کر لے کر گئے جیل سے سانسی کے لیے سانسی کے لیے پہلے ان سے ہاتھ کاٹ دیے جو ان, ان کا خون بہا انہوں نے اپنے چہرے پر ملا باقی بہن پر ملا نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے وہ کہتے کر پڑتے ہیں کہ نہ میں نہ مندر میں نہ کی دیواروں کے سایہ میں مالدیش کا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں آخر انہوں نے جس وقت آ, او, او, او ان کو ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا کہ نل حق نہ کہوں تو اس کی زبان سے رکتا نہیں تھا کہ وہ آدر سے ایک وہ سے وہ او, تھا او آواز کے بغیر ایک آواز نکل رہی تھی گھر میں کاٹتی گئی تو خون سنتے ہوئے نلحق کہہ رہا تھا تم نے کہا کو جلاؤ جلایا گیا ان کا خاص مرید تھا اس کو اپنی گزڑی دی تھی اسے کہا دیکھو مجھے جلائیں گے جلانے کے بعد مجھے درائے دجلا میں پھینکیں گے جب درائے ڈجلا میں پھینکیں گے اس میں درائے ڈجلا جو ہے وہ غلط ناک ہو کر طوفان من کرے کی طرف چلے گا ان کے ڈبونے کا سامان ہوگا پھر تو جا کر کھڑے ہو کر میری گنجری آگے کرنا پھر اس وقت اس کا جو ہے تو وہ سٹھانا ہو. ہوا ساری بات ہوئی اس کے بعد کو گیا گجلا میں ڈالا گیا دجلا س گئےے تو گر اس وجہ سے پانی چڑھا یہ مرید گیا گیا محلہ کے عجیب عجیب راز ہیں عجیب عجیب سوب ہے عجیب عجیب کر سبحان اللہ کوئی بات پوچھے چار پانچ منٹ ہم نے بعد وقت ہو رہا ہے بعد میں یاد کہ ختم بھولے نہیں کل ختم بھول گیا تھا کل خیر وہ کافی وقت جائز صاحب نے لے لیا تھا اس وجہ سے وقت ہمارا کم ہو گیا تھا مجگر پکو گی تھوڑا وقت ہے بھائی کیوں کیا اللہ کی رضا کی ترتیب پر گزار لے کیا کی تو جنت کی رہنائیاں جنرت کے محمد اور دنیا کے بارے میں بگا فروخت یگ حیاتم طیبہ دنیا میں ہم پاکہ زندگی دیں گے فرمایا گیا ہے کہ حضرت خرا عامل فتح والے برکاتے میں بچیوں والے ایمان لاتے تقوی تیار کرتے تو من کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے خور. یہ تو شریف سید کا واقعہ آیا ہے کہ بادل کو حکم ہوا کہ فلاحی کے کھیل کو پانی لے کر آؤ اور بزرگ جو کہتے ہیں بادل کے ساتھ چلا اور پیلے پر برتا اس کے پانی کے نالی بنی اور وہ ہوا آیا ایک آدمی باغ میں باغ کو پانی لگا رہا تھا اس سے میرا نام پوچھا یہ بھی نام تھا جو نے مصنع. تو کہتے ہیں میں پوچھا کہ کیا رہا اس سے کہا میں اپنی آمدنی کا ایٹ کیا ہی خیراب کر رہا صرف وہ دس میں ایسا اوسط نہیں کرتا ہوں بلکہ ایک چاہیے میں اللہ کے راستے میں رہتا ہوں ایک چاہیے ہمارے خرچہ ہوتا ہے سال کا میرا بال بچوں کا اور ایک چاہیے پھر کھیت پر تو خوب کی شکر میں باقی اخراجات کی شکل میں لگ جاتا پرانے کی بات ہے ہماری یاداشت میں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہوتا تھا جو بہت سب کا خیال کرنے والا تھا اور اس نے بتایا کہ بارش ہوئی اور صرف میرے کھیتوں پر ہوئی وہ کون سی بارش ہے جس کی بادل کہا کرتے وہی افسر بانی چاہیے بخش کر بانے چاہیے چیتر بساخ والا بساخ والا یہ بس آپ اچھا تو یاد ہی چیتر بساخ والا ایسا عجیب بارش ہوتی ہے کہ آپ ہل فلا رہے ہیں نا سنگ پر بارش برت رہی ہے برس رہی ہے ایسے لکیر بنی تو اس رات کو سیکھیں یار نی بات بھی اگر سیکھنا چاہیے تو اس کو بھی کیول سے سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے اور جو بھی ٹیلیویژن سے اخبار سے لینے کے لیے بیٹھے تھے اتنا اپنے آپ کو تباہ کر کے ہمارے پاس آئے ہو جو بہت متقیب کہاگر میں صرف نیوز سنتا ہوں ٹیلیویژن کی صرف نیوز سنتا ہوں کیا آس ہے تو ارما راحول کو نہیں دیکھتا اور کیا کر باطن میں جذبات شبانی یا کے جذبات سب کرنی ہاں جی زیادہ فرسٹوپ لگی یا وقت کتنا فرستوپ پہ بندہ شہر لگے میو سو دے گی یہی تو وہ لہر ہے جو اندر سے نور کو جلا دیتی ہے جب ترے باطن نے اس لہر کو محسوس کیا ہمارے فکر فکرانہ سیکاری نے کہا کہ میں انجینئرنگ میں گیا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب ماشاء اللہ نمازی آدمی تو کہتے میں نے ان کو دیکھا آنکھوں میں اس کی زنا کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی پڑنے آنکھا کیا کہہ رہے کہتے دوستوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے آخر اس نے کہا کہ آؤ را میں خبر سنتا ہوں نا کہ آخر میں جب وہ مسکراہٹ کرتی ہے نا تو مسکراہٹ تک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ اس کے وہ سیٹ مسکراہ کے دیکھنے کے بعد تو میں کیا کرتا خائنة والله بالحق اس کے بعد یہ جائے یا مات سے سدور آگے کیا ہے اللہ یقور جانتے آم کی خیانت کا اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں جانتا ہے لہذا ان معلومات سے ہوتے ہوئے حق کا فیصلہ اس نے کرنا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں سب تو چھپا ہوا چھپا ہوا نہیں خدا نہ خالصہ کسی آدمی ذرا کٹ گئی ہو اسے خون نکل کر بہ رہا ہو تو اس کو بیٹھے ہوئے چھوڑے گا کہ بند کرنے کی فکر کرے گا بند کر دیں گے فکر کرے گا کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے تو مجھ سے زندگی ضائع ہو رہی ہے زندگی کا ہم سرمایا ضائع ہو رہا ہے ہم سامان ہم سرمایا ضائع ہو رہا ہے تو لہذا اس کو ضائع کیوں کریں کچھ ہوش ہونا چاہیے مزے فی الحال مزے آرزی نہ صحت کے لیے مفید نہ دماغ کے لیے مفید نہ آپ کی پڑھائی کے لیے مفید نہ مستقبل کے لیے مفید ایک دفعہ ایک آدمی آ سکا میں بڑے پریشانیاں ہوں فی الحال ہوں کچھ بیت ہو گیا تھا بیتھ ہونے کے بعد آئے کہ کیا پریشانی سے والد صاحب کوئی چپاسی وغیرہ کی پوسٹ پر کام کر کے ریٹائر ہوئے ہیں پیسے سے دکان بنا کر دیے دکان میری ہے دکان چل نہیں رہی ہے بیٹھتا نہیں اس نے کہا بات کیا ہے تو اس نے کہا کہ بال بچے دار عورت ہے اس نے میرے ساتھ دوستی دکھائی ہوئی ہے اور وہی جاتی رہتی ہے وہ سلسلے میں وہ آدمی کو اس نے باہر نکالا ہوا سر گھر پر بات مجھ سے کر رہا تھا اکیلے میں باہر سے اکیلا تھا تو اور سے جب اس نے کہا کہ بارہ تھا کچھ دن ہم کرے گئے میں منگنی نہیں کی ہوئی بس کوئی دن سے ہوا تھا کہ مارا باندھ نکلے پناہ لت جانا مارا پریشانی چوڑے دے اس کو دیکھ کے پھنسے ہمارے باقی باکستان ہو لا کے لڑ دو اس کی جب خوب پٹائی کی نا خوب پٹائی اس نے کیسا چلا لاٹ رہا تھا کچھ دن کڑے گیا لاٹ رہا دکان کڑے گئے پیار اٹھان کے والد شادی تمہاری کرائی دکان تمہیں بنا کر کے خیروں میں گھوم کھانے میں لگے ہوئے ہوتی دنیا کو تباہ کر گئی ہے اور دوسرا گندا ماچتا ہے تو سورت کو ماچنا ہے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہا کہ دبا ہو گئی ہے اور گندگی کی اجازت ماچنا نہیں دی اڑا اپنا مستقبل تباہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے آخر تو تباہ ہونا ہوتا, ہوتا ہونا ہوئی ہے ہو ہی رہا ہے دنیا میں تباہ ہو رہی خیر پٹائی سائٹ میں بہتر ہوئی نا کچھ دنوں کے بعد کار لے کر آیا کیا بات ہے کہ ماں باز دے گا بے تو خدے رہا ہوں بولے سے عبد الخان بھی بانے کو تاکہ تک بول رہے ہیں سو گیا گیا سوچی وہ گیا چلے تیاری کروں میں